اور دو زلزل ہے جب زمین اپنے بونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی وہ خوج اور ہے اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی وہ کال سل ہے اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے یوم تو حدیث اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی اربک اوہ کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی رکم دیا ہوگا يصدر الناس اعمالهم اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں خیر چنانچے جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا